خن قبل وہ کہیں گی کہ ہم لوگ اسی اخروی زندگی سے پہلے اپنے بال بچوں میں عذاب آخرت سے ڈرتے رہے تھے